ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقل لأمان مَتِنْ جَالِ مَا مَن تَكَلَّى يَكُرُسْمُ اللَّهَ عَلَى عَارَتَ تَمِّنْ بَهِيمَتِ الْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فله سولا نی ہر قسم جی ہمارا تاری تند تبدی اسمالک الملک رب العزت لا الشریک نائب ہے کہ جس کی بادشاہی ساری کائنات اندر ہے جہی حکومت اندر جہد اختیار اندر جی اقتدار اندر کوئی بھی دوسرا کسی بھی لحاظ نل شریک نہیں نہ کبھی ہے کی نہ اج ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے انہیں ساڑھی بستری سا بلا خیرکائی واسطے وقت پوکتن کچھ قوانین اور اصول نافذ فرمائے کچھ عبادات کا تعین کیا ہی بندے نے جڑے جہولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے اور وہ او بھی متعین کیتی ہوئی عبادات اندر اپنے آپ مصروف رکھ وقت کے گزرن کے نال نال مختلف نیکیا دے مواقع جنہاں سڈے ایک موقع جیسے بارے اندر گزشتہ دو تین جنیا اندر اس عرض کیتی گئی ہے حج دا موقع ہے اللہ سے مہمان ساری دنیا تو اللہ سب تو پہلے کر بیت اللہ جس کا نام ہے, الحرام نام ہے خود اندر جمع ہو رہے ہیں حج بھی تیاری واپی حج بھی ادائیگی واپی اللہ سانو بھی اپنی رحمت نام اس نیکی تو پیدیاب ہونے کی تو اور پھر اس نیکی نےکی نبھالن توفیق توتیقی کیونکہ شیطان دی یہ انتہائی کوشش ہے کہ اول پہ مسلمان بولو کوئی نیک کم ہوئے نہ جی ہو جائے تو وہ کول موجود اور محفوظ نہ رہے بلکہ کسے موقع سے ظاہر کر دیتا جائے یہ اس کو بھی بڑی افسوس سے بات ہے کہ نیکی کر نے ضائع کر آدمی حج ضایا بارے اندر کچھ عرض کی گئی تھی حج کے دوران ہی حاجی بھی اور وہ لوگ جہے حج اپنے اپنے ملک اندر اپنے اپنے شہر صاحب حیثیت لوگوں ملتا ہے کہ تی اللہ کی راہ جانور قربان عید کرد الزہ دن ہے اس دن تو قربانی شروع ہو جانی ہے ہر اس شخص کے اللہ کے وصول نے صلی اللہ علیہ قربانی ضروری قرار دیتی ہے کرار دی حیثیت اور استطاعت ہر امت اور ہر قوم اندر اللہ نے قربانی کا ایک تصور رکھا سر قربانی کا ایک حکم دیتا دا کہ عبادت جاری اور ساری رکھیے ہر قوم اندر قرآن مجید کی یہ آئت جہی میں خطبے تو ہر امت اور ہر قوم واسطے قربانی فرض کی تھی حیثیت تھی. شرائط مختلف سن کسے قوم کسے طرح حکم دتا گیا کسے نو کسے طرح حکم دتا گیا لیکن قربانی موجود رہی ہر قوم اور ہر امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ محمدیا بے حقلا بے شمار آسانیاں پیدا فرما دی ریات دے دیتی اس امت نو قربانی کے سلسلے اندر ہی دو بہت بڑی رعایتیں اور سہولت دو نعمت اللہ نے سامان ادا کرتے اے سب سے نازل فرمائی قربانی کے سلسلے اندر کہ ابھی قربانی کرنے ہوں کہ اللہ نے ساری پردہ جاری کی سا پردہ رکھ لیا ہے دنیا سے ظاہر نہیں ہوتا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں جدوں کہ سابقہ امتاں امت قومت یا قربانیاں پتہ چل جاتا کہ قبول ہوئی ہے کسی جی کی قربانی یا قبول نہیں ہے سوچا جا کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انہیں کم از کم دنیا کی زندگی اندر سے کسی بندے دلیل نہیں نہ ہون ورنہ سابقہ امتاں اور قومت افراد جس ویلے قربانی کر دے آسمان تو ایک اگدہ شولا آندا تھی قربانی قبول ہاں اسی طرح گل جانا سڑ جانا متاثر ہو جائے پتہ چل جانا سی کہ قربانی قبول ہوئی ہے قربانی مردوزی رد کر دی گئی جنا سے جس وقت کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہوں تو سارا سال ذلت اور رسوائی کا شکار رہتا کسی اندر بیٹھ کے کوئی گل نہیں کر سکتا تھی, کسے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھی. ہر کوئی یہ کہہ کے خاموش کرا دینا کہ چپ تک تیری سے قربانی قبول نہیں ظلیل ہوتا رہتا رسوا اللہ نے ساری پردہ داری کی ظاہر نہیں کھین قربانی قبول ہے لیکن واسطے کچھ اسرائت رکھتی کہ اگر نے شرطان قربانی کر دے ہوتے قبول ہو تو قبول ہوئے گی قیامت دن ازر و ثواب ملے گا اور اگر وہ او شرط پوریا نہیں پھر قیامت دن اللہ کے کوئی ازر و ثواب نہیں دے میں مم... کرنا کہ او کی شرط قربانی کے سلسلے اندر دوسرا بڑا انعام سڈ سے اللہ نے یہ کیا کا خود بھی, تے بھی کھلا دوسرے دوسری بڑی نعمت اللہ نے آتا کی تھی قربانی کریم علیہ وسلم کو قربانی کی تاریخ پوچھی فلسفہ تاریخ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی باقاعدہ طور پہ حد دے بنا دس دل حجا نظر قربانی جی باقاعدہ اللہ نے شروع کی تھی اور جاری تعلق امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہے نے تھی اپنے لخت جگر اپنے نننے مننے پیارے دیتے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتی تھی اگر کوئی مسلمان کوئی ایماندار خلوص دل نرطا پوریا کرتا ہوا جی شرطہ اللہ کے اللہ کے رسول نے مقرر نے قربانی صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل نال جانور کی قربانی دے دے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام بیٹا قربان کرن جنہیں اضرا اور سواب ملیا تھی. طریقہ ہے رستا ہے دا حکم ملے آتی کہ اپنی سب تو محبوب اور پیاری چیز میری راہ قربان کرو نے مختلف جانور سب کیتے لیکن خاص بدہ سور آ رہا ہے کہ نہیں سب تو پیاری چیز سب تو محبوب چیز سمجھ گئے اشارہ کہ سب تو محبوب سے اندر عطا کیا اس عمر اندر جب مزاحر سارے استاد ملکہ ہو چکے ہیں سوچیا بھی نہیں جا سکتا جیٹا عطا کیتا الحمد للہ اللذی وحاب کے بر اللہ دا شکریہ ادا کر رہنے کہ او اللہ دی انتعریفان او اللہ دی حمد و صنع جن نے مینوں بڑھاپ پہ اندر بیٹے عطا تھی الحمد للہ اللذی وحاب کے بر اسماعیل و اسحاق ان ربی لزمیع الدعاء اس وجہ یہ اشارہ سمجھ گئے کہ اللہ سے بیٹے کی دی قربانی منگ رہے ہیں پھر بیٹا قربان کر کرنے وہ تب والے نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قطر باقی نہیں چڑی بیٹے آج کوئی مسلمان اگر خلوص دل نہ جانور زفا کر ہے کہ وہ نہیں اجرا ثواب اللہ عطا کرتے ہیں دیکھنا ہوں یہ ہے کہ وہ شرائط کی سب تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی دکھلاوے اور ریاکاری تو بچ کے ہوتی جائے اللہ کی رضا مقصود ہو چاہتا ہوا دکھانا نہ ہو ریاکاری نہ کر لیا نمود و نمائش نہ صرف نیت اے ہو کہ اللہ نے یہ توفیق دیتی ہے مینو اے حکم دتا ہے اندر اچھا خوبصورت صحت مند جانور زبان تاکہ وہ میرے سے رازی اور خوش ہو جائے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس دل حجان عید فرضہ کی ادائیگی تو بعد سب تو بہترین عمل اللہ کی راہ اندر خون بہانا ہے یعنی قربانی کرنا ہے اس عمل او اس دن کوئی دوسرا عمل نہیں ملتا یہ پلہ اور برابر نہیں ہو سکتے سب تو بہترین عمل خون بہانا ہے لیکن فاڈا کیونکہ دین کیونکہ فطرت ہے کہ ہر غریب واسطے ہر امیر واسطے ہر سیاح واسطے ہر سفید واسطے اللہ نے بھیجا ہے ایک دین کی سب تو بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اے دی اندر طبقے محروم نہیں رکھ جائے؟ دی دل آزاری اللہ نے کی گیا قیامت دی اللہ میریق ہی نہیں عمل کس طرح کرگا میں کس طرح کما گا ایسے ایسے نیم البدل کر دیتے کہنے کہ اگر تو اے نہیں کر سکتا تو اے کر لو بھی یہ برابر ہی اجر جب مل جائے گا تو کرم بسا کا اللہ نے اللہ نے مال و دولت نوازیا توفیق دِی تھی وہ سن کے ذہنی طور سے تیار ہو گئے اللہ محتاج کہ اللہ راضی ہو جائے گا کا و خیرات کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا لیکن سحابہ ایسے موجود سن رضوان اللہ جہب سن مفلت سن نادام سن جنہ کے اپنا وسلم کس طرح کرے آپ نے فرمایا بھائی کول کچھ نہیں جہاں پلے کوئی چیز نہیں سدکا کرنے وہ ایک رسی لو جنگل اندر نکل جائے درختوں دے تھلے گری پہنیا کرے جسے ایک گٹھا بن جائے بازار پروگس کرے تو جو کچھ وصول ہوے اپنی ضرورت بھی پوری کرے اللہ کی راہ صدقہ بھی کر دے ضروری نہیں کہ لکڑی چنی جان یہ ایک اشارہ سی کہ وہ محنت کر کے کمائے اور اپنی کمائی جو حضرت کا کرے انہوں نے جواب مل گیا تسلی ہو گئی جنہوں نے کوئی کچھ نہیں لیکن مجلس اندر ایسے سے ہابا بھی موجود ہیں رضوان اللہ ہمج مائن کہ نہ تے انہوں نے پلے ہے کچھ اور نہ وہ اس قابل نے کہ کوئی محنت کر کے مشقت کر کے کما کے لیا سک جسمانی طور پہ معذور ہیں ضعیف العمر ہیں بڑھاپے کا عالم ہے انہوں نے اپنا معاملہ پیش کر دیتا گول بھی کچھ نہیں کما بھی نہیں, سکتا اور بھی نہیں کر سکتا او صدقہ کس طرح کرے کوئی آم سخت ہوں سیدا سیدا اے سی کہ پھر میں ٹیکا لیا ہوا مگر اے جواب نہیں دتا محمد رسول اللہ محرومی کا شکار نہیں بنایا کی فرمایا بھائی کچھ نہیں کما بھی نہیں سکتا ولی مل دل ماہ رو پے من کر سدا وہ بیٹھا بیٹھا ہی اپنے کسی بھائی نو کوئی نیکی کام دس دے کسی گنا روک دے یہ امر بل معروف اور نہیں ان منکٹ جیڑی دسنی اور برائی تو منع کرنا بتا لے اللہ یہی صدقہ بنا گا اور اونو صدقہ کرنے والے برابر اچرو دے تو میں کر رہا تھا یہ دین دین فطرت ہے یہ ہر امید ہر غریب واسطے اللہ نے بیچنا اور پسند فرمایا ہے اس دین جا نام اسلام ہے اللہ کا ایک پسندیدہ دین ہے وہ انتہائی بدبخت بد بخت اور بد نصیب ہے او دا کوئی بد قسمت زمین سے نہیں جن کو دین دی پسند نہیں آیا یہ اللہ کا پسند کیا ہوا قربانی اللہ نے فرض کیتی ہے جنہوں حیثیت تو حاصل ہوشتاث ملی ہوئی وہ ہو جس ویسے قربانی کرنے کی نیت کرے کہ اللہ کی رضا واسطے قربانی کرنا چاہتا ہوگی دکھلاوے واسطے ریاکاری واسطے نمود و نمائش واسطے مشہوری واسطے قربانی نہ کرے پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس مال نل قربانی کرنا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو دے اندر حرام ہوے وہ آدمی نہ ہو کیونکہ حرام کوئی بھی اللہ, دہاں قبول نہیں. قرآن مجید اندر اللہ نے اپنے امبیا نو الگ اور امت نو الگ کو حکم دیتا ہے فرمایا <تصفح> رے ہلال ہوئے اندر کسی دوسرے کا حق نہ ملیا ہوا ہو. کسی دوسرے نوخا دے کے نہ کمایا گیا کسی دوسرے نال جھوٹ بول کے نہ حاصل چیتا گیا ہو اور اے نال یہ بات بھی ذہن چیز رہے کہ دیڈ کے دنیا نہ کمائی گئی ہو ایک آدمی آپ کدی ٹھوٹ نہیں بولتا جی دی؟ میں کدی کسے نوں دھوکا نہیں دیا میں کدی کسے نال غلط بیاانی تو کم نہیں لینا لیکن دین کی دی پرواہ ہی نہیں کرتا یہ تو وا دا ہو سکتا ہے جہاں وہ دے رہا اپنے آپ نماز کا وقت آ گیا ہے نماز کی پرواہ نہیں رمضان آ گیا ہے روزے کی پرواہ نہیں سال گزر گیا ہے, نہیں دے ریا توفیق ہے خیال ہی نہیں, نہیں بولتا پرواہ نہیں یاد رکھو خدا حضر بھی حرام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا ات دنیا کما فال صلی اللہ علیہ وسلم نظر آدھے کتے ہیں جہاں مردار کے پیچھے دوڑے چلے جی نڈ کے جیڑے دنیا کما رہے ہیں دوسری شرط قربانی واسطے مال حلال ہونا رز حال قربانی کا جانور خریدا جائے اور ہاتھ خریدا جائے پھر جانور واسطے کچھ شرطیں مقرر فرما دیتی ہیں محمد الرسول اللہ مسلمان کی محبت کیسٹ ہوتی ہے محبت کا امتحان ہوتا رہتا اور ایک ایماندار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیانہ محبت اللہ میں رکھتی ہے محبت مغلوب نہیں ہوں دی بلکہ اللہ کی محبت غالب رہی ہر معاملے جانور ہوئے ہوا محبت کا امتحان ہونا ہے کہ کیا جانور اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق خرید رہا ہے یا انہیں دفاعی کر رہے باقی کئی کم ایسے نے جیسے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین کی کوشش کرنے ہیں کہ اللہ کی راہ اندر قربانی کرنے لگیا گاہے بتاہے اللہ کی راہ اندر کچھ خرچ کرنے لگیا اگر کو نیت یہ نہ ہوا کر اپنی کمائی حلال، پاک ساپ، اللہ کرو. وَمِنَّا من الارضِ اور زمین جو, تو جو, کچھ ہے، جو کچھ پیدا کیتا ہے بہترین چیزاں اللہ کی راہ پر نکمیاں فضول چیزاں بے قدر و قیمت چیزاں اللہ خرچ کرنے کی کوشش نہ کرنی محبت دل اللہ کی قدر ہے اللہ دا مقام اور مرتبہ کی ہے خرچ کرن تو پتہ چلتا ہے بار ہاں یہ واقعہ سنایا جا چکا ہے اور دل کرتا ہے کہ جاندہ ربے. حضرت آئے رضی اللہ تعالی انہا تشریف فرما ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہاں ہیں بار دروازے دستک دی آواز دستی سوال کیتا حضرت آئے شاہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیا چند سکے موجود سن وہ کدے ان خوشبو لگانی شروع کر دی خوشبو لگا کے سے پھر خادمی اور فرمایا کہ جا کی ضرورت دی خوشبو دی. عرض کی تھی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ایمان ہے کہ میرا یہ صدقہ میری یہ خیرات میرا یہ خط کرنا اے پہلے اللہ پہنچے ہاں گا ہو خوشبو ہو ابن سے اے اس قسم دا کارنامہ کا کارنامہ کدی سر انجام ہی نہیں دتا الاشا اللہ, اللہ کہ اللہ کی راہ اندر کچھ خرچ کریے سانو اور بڑے خرچ نے بل بڑے دھنے پہ سان ہر وقت رونا رونے ہی گیس کا بل آ گیا جی ٹلیفون کا بل آ جی بجلی کا بل آ جی پانی کا بل آ جی سارا مہینہ بیلی گزر رون جی رونا رہی اعمال روپے شام سے آ سورت ہیں جہے پیش آئے ہوئے اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتے اللہ دی راہ اندر خرچ کرن لگے اسی سو دفع سوچنے بجلی کا بل نہ دا میٹر کٹ جائے گا گیس کا بل نہ دیکھا گیس بند کر دینا فون کٹ جائے گا پانی بند ہو جائے گا تے اللہ, دی بھی دیئے تے اللہ کی بگاڑ لے گا دلالہ. تے ایسا اتفاق ہو جائے تو سب تو گندہ روز جن کوئی بھی قبول کرنے تیار نہ ہو اوہ دی اللہ دی سوچے کہ اللہ کی سلوک ہیں اور اللہ کو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْ <فِكُوتًا> اللہ فرمانے میں میری راہ گندیا چیز دی نہ کرے اِنَّ اللہ, يحب الجمال اللہ خوبصورت داد ہے ادی مثال ہی نہیں دے سکتے کنا خوبصورت ہے اللہ خوبصورت. الجمال او ہر چیز اندر خوبصورتی پسند فرما عبادت کرو سے خوبصورتی نل. ریاضت کرو تے خوبصورتی صدقہ و خیرات کرو تے خوبصورتی بڑی عمدہ مثال دیتی فرمایا ایسیا چیزاں میری راہ نہ دینا کبھی کوشش نہ کرنا کہ جیڑی ت کسی بے کھانا دیتا جا رہا ہونا باقی ہو روٹی خشک ہو تو ہوں مجبور ہو کے وہ ہاتھ سے اگے بڑھے گا لین واسطے کیونکہ بکھا ہے جان بلب ہے پانی دیتا دا رہا لیکن پانی گدلا ہے وہ نظر آ رہا کہ یہ چی ہے ریت ملی ہوئی ہے گندا پانی ہے موٹاپن اور بدبو دیکھن جان نکلنے بھی خطرہ ہے کہ پانی نہ پیتا تو جان نکل جائے گی فرمایا ہاتھ سے اگیں بڑھتا ہے وہ چیز لین واسطے لیکن دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرتا اکی بند کر لیں گے ہاتھ اگیں بڑھا لیں گے کیا ابھی اللہ یہ سلوک نہیں کرتے اللہ کا مقام اور مرتبہ سارے ہاں یہ نہیں کہ گندیاں چیزاں راہ کپڑے جسے لئے پٹ کم میں نہیں رہی کوئی ایسا شخص مل جائے میں سوس دے رہا کھانا بچ جائے فرج اندر سنبھال لینی ہوں دو چار دن جس ویسے اتنے بھی ہو جان تو ہوں کسی نے کھلائی دلک تم دے آپ محسوس وہ چیزاں کسی بھی لینا گوبارہ نہیں کرتے پسند نہیں کرتے اکی بند کر کے مجبور ہو کے رہ لئے اللہ اندر دی کوشش کر جانور خریدن لگو خرید لگوایا خوبصورت جانور تلاش کرو صحت مند جانور تلاش کرو اللہ اندر قربان جانور تلاش کرو اللہ کی راہ اندر قربان کئی شرطاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت بھی ہو رہے. موٹا تازہ بھی ہوایا سمنے موٹے تازے جانور تلاش کر کے قربانی دیا گئے قیامت نی انہوں بڑا کام ہے جہنم تو جس وجہ گزرن لگنا ہے کل سواری کا کام دے گا یہ جانور اپنے مالک تلاش کر درے گا میدان اندر جانور جا دبا کیتا گیا قربانی کیتا گیا مالک جس ویل مل جائے گا اور جانور بال کون گن سکتا ہے کن اللہ کو سرا جانور بال فرمایا بالکل ہاتھا اللہ نے جانور اور نیکی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں نیکی کوئی ہلکی دلکی نہیں وہ نیکی کنی بڑی ہے پوچھیا گیا مل ہر تو یار رسول اللہ صلاح نیکی کنی وی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جانور جسم کے بدلے اللہ نے ایک ایک نیکی عطا کر لیکن جانور خوبصورت تلاش اندر،, اندر کوئی کسے قسم کا نقص اور عیب نہ ہوئے بے داغ اور چلن اندر صحیح چلتا ہو دی دیکھا جی دی اور صحیح ہو رہا. وہ اک خراب نہ ہو دے. اگر وہ ہیں بعض جانوروں کے قدرتی طور پہ سنگھ نہیں ہوں کہنا کہ ہے سنگھ ہے نہیں ہی اللہ نے انہوں لگایا ہی نہیں اگائے ہی نہیں وہ نقص نہیں ایب نہیں اللہ نے لگائے ہی نا. لیکن جس جانور سنگھ نے ان کوئی پتا ہوا اور زخمی نہ ہو یہ اچھی طرح دیکھنا جانور قربانی دند دیکھ لینا جنا چند اکڑ نہ چکے ہوں ہو گیا ہو گئے لا تس باہلا دو دند تو بغیر کوئی جانور قربانی نہ بنتا ہونا دین کیونکہ دین فطرت ہے جانور سب کری نہ کرنا اللہ سارا ہاں اگر کبھی ایسی صورت حال بن جائے کہ جانور مل ہی نہیں ہے اور ایسا ممکن ہے جانور جو ہو جائے کمی ہو جائے ملتے ہی نہیں پہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور قربانی تو رہ جانے ہو خوف ہوگا کہ میں قربانی تو رہ کیونکہ کوئی گندا جانور مل نہیں گیا دو دند والا جانور میسر نہیں کہ فرمایا پھر چھترا یا تمبا صرف دو چھترا یا دمبا تو ایسا تلاش کر لینا جہاں جوان ہو چکا ہو گئے دوندہ ہوندے قریب ہو گئے کہیں پکا کھیرا ہو یہ پکا کھیرا یعنی ان انکریب یہ دند ٹوٹن والے نے عمر یہ تقریباً وہ ہو چکی ہے جہاں اندر آ کے دند نکل جاندے نے لیکن اب نکلے نہیں یہ ایسی صورت اندر جب قربانی واسطے دونہ جانور نہ مل رہا ہو صرف خطرہ اور زمبا اس وجہ پکا کھیرا موٹا تازہ اچھا کاور تلاش کر کے وہ قربان کر دیا جائے ورنہ جی ورنا کے بہت جانور قربانی نہیں بڑے عجیب و غریب طریقے مزاق اڑا رہے ہیں اللہ پنج فیصد تو زیادہ جانور کھیرے جب ہو جاتے اور جانور بیچن والے اس ویلے مفتی شرح بنے ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے جی کل دیکھو جی اے دی دیکھو جی جی جی. اللہ اللہ یہ کرنا کر. کن دیکھو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کنا اندر چار قسم کے نقد بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کبھی جانور کا کن جا سامنے چیڑا ہے دو ٹکڑے کر دیتے گئے ہوندے دا کوئی حصہ اتاریا نہیں کیا ہوتا چیز دیکھتا ہوں لمبائی رخا فرمایا اس طرح لمبائی کے چیر دیندے دیں اے شیطان نے اللہ چیلنج کیا ہوا خدا کیتا ہے شیطان نے پارے اندر اللہ تین سرگاہ کے بنا ہی جنت چونی کٹ دیتا ہے جنت آدم فیصلہ نہ کرنے کی وجہ نو کی قرار دے دیتا ہے اِنَّ تے رحمت اور رحمت دو متداد چیزاں دن ہوئے جیسے رحمت ہو گئی لانت کا تصور بھی نہیں جا سکتا جہی تانت ہو گئی اور رحمت نہیں ہو سکتی شیطان نے اللہ چیلنج کیا آدم نو سجدہ نہ کرنے کی وجہ ہے بدلے لے رہے ہی ہیں میں ایسے ایسے خیالات پیدا کرا گا کہ یہ جانور کن کٹ دین کر عام طور سے پوچھا جائے کہ یہ کان کیوں کٹیا جانور بیچن والے پوچھا جائے نا کان کیوں کٹیا کبھی تو نشانی لائی اور صحیح اگر ہو گلن تو وہی وجہ یہ دستے نے کہ بیماری پی گئی تھی تو پھر اِس کن کٹتے گئے جہاں کان کٹ, لے جائے جدا کان کٹ لے جائے جدا او بچ دیا کہ کان نہیں کٹیا وہ مر گیا شیطان نے سکھایا سارا کچھ پہلے آم مرل پلا یو بچے کو نہ آ گا نہ ہی ایک, ایک ایسا خاصا دلوں دل پیدا کرا گا جنہوں تڑکے بنا کے دل, دل اندر لڑکیاں بنانا شوق آ جائے گا جنہوں نے لڑکیاں بنا گا وہ لڑکے بنان کی کوشش کروں گی اور یہ دیکھ رہے دے جانی عورتوں نے بال کٹا دیتے نے لڑکیا نے بال پڑھا لے لڑکیا نو لڑکیاں بنان کا شوق گا لڑکیاں لڑکے بننا چاہیے اور اللہ کے رسول نے کی فرمایا, فرمایا لال مرد تے عورت کی مشابہت اختیار کرے اور لانت اس عورت مرد کی مشاب پہ جی اللہ شکل پہ لہنت پیش لباس اندر نہیں شمار شکل نے اندر مرد عورت کوشش کر رہے ہیں اور, اور, کوشش کر اور, اور کوشش کر اس شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہوئے اور او پوری طرح تعاون کر رہے ہیں کہ ہاں جو کچھ کیا فکر نہ نے جس ویل حکم دے نا کہ اے شیطان کھڑا ہے چلے یہ پیچھے لگنے والے نال کھڑے ہو, ہو جاؤ سر شیتان کے کھڑے ہو جاؤ شیتان اس ویل کہے گا تو بےوکوف دو اللہ کے واعدے سچے سن تو میرے سے کیوں لگتے رہے میرے کوئی حکومت نہیں کہ میں تو لائی ہوئی, ہوئی, ہوئی کہ چلو نماز نہیں پڑھنی مسجد سے نکل جاؤ مسجد کے قریب نہیں جانا ماں کان سلطان میرے کوئی اختیار کوئی حکومت کوئی اقتدار نہیں میں تو صرف دل اندر ایک خیال پیدا کیا بھی تو تھی مسجد دے کدی لاگے ہی نہیں لگے مسجد دے نیڑے ہی نہیں فلا تلومونی مونی بلو موفو ساج نہیں کیوں برا پلا کہ اپنے آپ سے لانتا پاؤ کہ اُسی کی کرتے رہے یہ شیطان کا بیان ہے اللہ کے سامنے انہیں بیان دینا ہے لیکن اللہ ہے نا کہ کی نتان دینا ہے اس واقعے انہیں قرآن سانے ہی کرتا ہے پلا چلو مونی مینو ملامت نہ کرو میم بلا نہ کرو من پوسا نہ جانور کا کن دیکھو فرمایا قربانی واسطے خریدنے لگیا کبھی وہ اس طرح لمبائی کے رخ چیڑا دیا ہوا ہوگا وہ قربانی کے لائق نہیں بے شکیا ہوا نہ ہوائی کرتا وہ چوڑائی دے اس طرح کٹیا گیا ہوگا چیڑا دیا ہوا ہوگا وہ بھی قربانی دے لائق نہیں کبھی وہ سرخ کیا ہوا ہوگا تھوڑا جہا اس طرح ٹکڑا پوچھو لیا گیا نظر آمار. زخم ہو چکا ہے سوراخ نظر آ رہے ہیں بھی قربانی لائق نہیں اور کبھی وہ کچھ حصہ سامنے کٹ کٹی دیتا گیا ہے یہ بھی قربانی ہے یہ چار شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لمبائی دے دیتا دیا ہوائی چیز دیتا ہوئے درمیان سے کوئی ٹکڑا کٹ کے سراف کر دیتا ہوئے یا اگوں کن کا کچھ حصہ کٹی دیتا گیا گیا ایسا جانور قربانی کے لائق نہیں اللہ نے قبول نہیں کرنا تو داغدار ہو گیا نفس ہو گیا ہو لیکن وہ بیچن والے مفتی باقی چنڈ کرا تھی کا کوئی مقصد نہیں ام یہ نہ لا تر جاؤ شاید یہ بھی تو اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ تصاویر نہیں آیزاں غلط نہیں بے مقصد بنایا بھی نہیں سان واپس بھی اگر وہ جانا ہے اور اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے کا جا کے حساب دینا ہے کہ سوچ دے رہے, دے رہے, دے ہے ہے. کی سوچتے رہے کی کرتے رہے کی لکھتے رہی قسم دیا یہ لکھتے رہے یہ بھی اللہ نے پوچھنا ہے یہ ہاتھ صحیح گلاں لکھنے واسطے دیتے سن غلط چیزاں لکھنے واسطے نہیں دیتے سن دیتے سوتی حساب کتاب رکھنے والے اللہ نے برابر کا مجرم قرار دیتا ہے کہ سارا دن سو لکھتا رہے اللہ نے بنیادی شرط نمبر ایک نمود و نمائش مقصود نہ ہو قربانی اندر اللہ کی رضا مقصوص ہوا ہو, کہ اللہ آبی ہو جا, جا جس مال قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہو مال حلال ہو اور جانور دیا جہاں شرط اس کساب نالی ہیں وہ شرط پوریا ہو سے جانور خرید کے پھر اللہ کی راہ ضبع کرو قربان کرو ہر ہر بات ہے تاکہ محنت مشقت ریاضت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ابھی ازر و ثواب سے مستحق قرار دیتے جائیے اے کریم صلی اللہ نی کا رسن ہاں والے گا دینا خاموش رہا ہے اے دے اندر غیرت نہیں پیدا ہوئی خاموش رہن کا مطلب یہی ہوں کہ پسند کی چیز ورنہ سے آدمی جوش اندر آ ہے طبیعت خلاف کوئی کم ہو جائے آسمان تے, تے اور آسمان زمین اسلام دے خلاف کوئی کم دیکھ کے چپ دے تے غیرت نہ گی آد آنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے دن اس مجرم ندو سزا ملن لگے گی چپ رن والے بھی امی سزا ملے ابھی ہر روز عجر و سواب تو محروم رہ جانے کتے نے صحیح بات دستے نہیں کسی کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے اور فرمانی رہی روکتے نہیں منگیاں نہیں فرمایا جیڑی قوم امر بل ماروف اور نہیں چڈ دے دے اللہ کے جن جو نکل جانی ہے پھر اللہ وہ دعوا کر دے کہ اللہ توجہ ہی نہیں دیتا غیرت جی ہونی چاہیے ہونے کے ناطے ختم ہو گئی اللہ ماشا ابھی نہ نیتی کام کسی نے دسنا چاہنے برائی تو کسی نے منع کرنا تو پہلی بات ہے رہتے رہنا چاہیے اس کے سلسلے اندر رہنمائی واسطے میری کہ گائے کی قربانی اندر دوست حصہ لینا مسجد اندر ملک رابطہ قائم کرا انتظام کیا جانور ان شرطاں ما تہ جی شرطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیے موٹے تازے خوبصورت کن درست اچھی درست چال درست اس قدم کے جانور خریدے ہوئے ایک دوست را اقبال صاحب بیٹھے نے رابطہ قائم کیتا جا سکتا ہے جانور جائے ایک دو نے کہ مسئلے دوست نے کچھ سے میری سمجھ اندر نہیں آ سکے ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے جو کچھ میں سمجھ کرد حج دے مسائل حجائل ایک مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے کیا احرام بن کے خوشبو لگائی جا سکتی ہے یعنی احرام بن کے خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی نہ نا ناخن کٹے جا سکتے ہیں نہ بال تراشے جا سکتے ہیں نہ خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے احرام بندن تو پہلے غسل کرو بندھن تو پہلے پہلے خوشبو لگا لو تو وہ بھی اندر کوئی ممانعت نہیں لیکن احرام پہن کے پھر خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی دوسری بات کہتے دوست نے یہ پوچھی کہ کیا ایک شخص حج واس چلا گیا ہے قربانی کرنی افراد قربانی قربانی اگر اللہ نے توفیق دیکھی ہوئی ہے جنہوں نے گیا جی افراد کر موجود نے وہ اتنے بھی قربانی کربانی نہیں ہوئی تے حج تعے نے اپنی قربانی کی بعض پیسے گم ہو گئے جیب کٹ گئی گر گئے کئی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں کہ ان نے ایک علاج تجویز ہے اللہ نے قرآن مزید اندر ہی فرمایا وہ دس روزے رکھ لو قربانی بدلے لیکن یہ نہیں کہ پیسے جیب جو چاہیے چلو دس روزے رکھ کے اے تین سو ریال بچا لیے جانے یہ اللہ والا ہو جائے مجبوری کی عالم اندر قربانی اگر نہیں کر سکتا تو دس روزے رکھ لوے اللہ قربانی بھی نہیں اور ثواب دے دے گا تین روزے رکھ لگے دن اور سات روزے اوت قیام ہے کہ بے شک رکھ لو ورنہ اجازت ہے کہ کار واپس آ کے سات روزے رکھ کے تین روز دس, دس, دس پورے کر لو اللہ قربانی راج روز جباب آخری بات یہ ہے کہ اج